اس کو جی سب سے یہ کویشچن تھا کہ تھوڑا سا مالکی ان کے حساب سے بتائیں گے مالکی لوگوں کا تھوڑا عقیدہ یا کیا مطلب ہوتا ہے اور اگر ہم کسی سسٹر کے سادے سے باجمع نماز رہے ہیں تو اس میں لائک سیم تھوڑی کیسے نماز ہوتی ہے لائک جیسے وہ مجھے کہتی ہیں کہ پاؤں سے پاؤں میں لا کے اور شانے سے کندھے سے کندھا میں لا کے نماز پڑھ لیجیے اس بات میں اور دوسری بھی تھوڑا سا ڈفرینسز ہیں نا ہنسی کے اور مالکی کے تھوڑا سا چیز بتا دیں تو دکلہ خیر, دکلہ خیر, دکلہ خیر, دکلہ خیر جی، مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کے چار امام ہیں امام اعظم ابو حنی اللہ تر امام مالک امام شاقی اور امام احمد بن حمبد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم یہ چاروں مشتد مطلق ہیں اور امت میں ان کے جو ہے وہ یعنی مقل موجود ہیں تو عقیدے میں تو یہ چاروں کے چار ایک جیسے ہیں عقائد میں ان کا کوئی فرق نہیں صرف بعض معاملات میں مسائل میں تفریق ہے اور وہ ایسی تفریق نہیں ہے کہ کسی کو یعنی گمراہ کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو امام مالک کے مقتدی مقدم کے پیچھے بھی نماز پڑھنی جائز ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عاشق رسول سارے ہی ویسے ماشاء اللہ اس وقت عاش کے رسول ہی ہوتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی پوری زندگی میں مدینہ شی میں جوتے نہیں پہنے پیدل اور ننگے پاؤں چلا کرتے تھے اور مدینہ شی کی حدود میں آپ یعنی رفاجت نہیں کرتے تھے بال کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن آپ مسجد نبوی شیخ سے نکلے نماز پڑھ کے تو ایک دیوار کو چومنے لگے تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا روز آپ یہاں سے گزرتے ہیں آج آپ اس کو چومنے لگے تو کہا کہ آج میں آیا تو ہوا آئی اور ہوا کے ساتھ میری چادر اڑ کر اس دیوار کے ساتھ لگی تو میرے میں خیال ہوا کبھی میرے آقا بھی آسار پڑھ کے نکلے ہوں گے کبھی ہوا ہوگی تو ممکن ہے ان کی چادر بھی یہاں لگ گئی ہو بہت بڑے عاشق رسول تھے تو ان کا ہمارے ساتھ عقیدہ تن تو کوئی اختلاف نہیں ہے مسائل میں کچھ اختلاف ہے تو وہ مسائل تو چونکہ اس میں آکا کریم سلسل نے جو جو کیا اس پر کسی نہ کسی ایک عمل ہے تو وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اور کچھ اور کچھ زیادہ میں ہمارے ساتھ ان کا اختلاف نہیں جب امام بلند سے پڑھ رہا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ پاتے فاتحہ پیچھے نہیں پڑھنی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آہستہ پڑھ رہا تو پیچھے پڑھ لی جائے رفائی دہن کے بارے میں ان میں دو مسلک ہیں جو امام قاسم ہے ان کے شاگردوں نے تو مدبنا میں جو روایت لکھی وہ ترکے رفائی جہاں کی لکھی لیکن دوسری طرف محتاشی میں آتے رفائی جان کی ہے اور ابن عبد البار نے بھی اس بات کو ہی ترجیح دی ہے تو دونوں قسم کے مالک آج موجود ہیں ہاتھ باندھنے چھوڑ کے پڑھنے والے رفائی جہاں کر کے پڑھنے والے رفائی جان کے بغیر نماز پڑھنے والے تو امام مالک کے مفتیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنی جائز ہے اور دوسرا مسئلہ تھا کہ قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی بالکل سیدھا ہو کر کھڑا ہو آگے پیچھے کھڑا نہ ہو اور اس کو لفظی طور پر مانا یعنی لینا کہ واقعی کندھے کے ساتھ کندھا اور انگلی کے ساتھ انگلی ملی ہو تو یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے جیسا جو شرائط میں تو ہے کہ تخنوں کے ساتھ تخنے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے کندھے کندھا تو یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے گھٹنے تو لگتے نہیں ابو دودھ کی جیسے ہے جیسے قرآن میں ارشاد بھرا نا اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے ان بنیاد ان مرسوس کہ جو جہاد میں دشمن کے مقابلے میں یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے تو کیا مطلب ہے کہ جیسے پلائی دیوار ہے اس میں سے اینٹ نکالنا مشکل ہوتا ہے ایسے آدمی ان میں سے پیچھے نہتے تو اب یہ تو نہیں کہ آدمی کہ قرآن میں شیشا پلائی کے لئے تو شیشا ان میں پیسے آ کر ڈالیں گے تو تب یہ صحیح ہوگا تو صرف سمجھانا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے شیسا پلائی دوبارہ ایسے مجاہد کھڑا ہو جائے تو نماز میں بھی یہ مطلب ہے کہ آس پاس ہو کر کھڑے ہو جاؤ دور دور ہو یہ ایک کباہٹ ہے خاص کر ہمارے لوگوں میں کہ سب کا خیال نہیں کرتے بالکل پاس کا کریم صلی سرسوں نے بنایا کہ جب تم درمیان میں فاصلہ رکھتے ہو تو وہاں سے شیطان گزرتا ہے تو پاسوں کا کھڑا ہونا چاہیے زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے اور آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے سب کو دیکھ کر سیدھی سب کو قائم رکھنا چاہیے فرمایا گیا کہ اتمام وصف محنت صلاح حکم کار نماز کا پورا کرنا نماز کا پورا کرنا ہے تو اس لیے سب کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے Uh, جی ماسر 007 uh, زیرو جی میں ماسٹر